إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يعده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله لا إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها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 وما حلقة الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رذق وما أريد أن يتعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال رسول الله صلى الله عليه وعليه ليس الغناء عن كثرة العرض ولكن الغناء غنى النفس رواه الإمام بخاري ومسلم وقال إذن قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما آتاه رواه الإمام مسلم في سعيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها رواه الإمام التلمذي وحسنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم معذر دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اسلام کی بہت ساری خوبیاں اور اس کی محاسن ہیں انہیں خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی پر آج ہماری گفتگو ہوگی یہ ایسی خوبی ہے جو انبیاء کرام کی عادت رہی ہے اور اس طریقے سے ان کا عمل رہا ہے صحابہ طابئین طب تعبین ایم کرام صلب صن اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے یہ خوبی پہچان رہی ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ خوبی ہمارے اندر سے ناپید ہو چکی ہے امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت حتیٰ کی عالم ہو یا جاہل سب کے اندر سے آج یہ خوبی ناپید ہے اور نظر نہیں آ رہی ہے میری مراد اس عظیم خوبی سے پناہت ہے قناعت کے اندر سعادت ہے قناعت خیر ہے بھلائی ہے قناعت ہی کے اندر اطمینان اور سکون ہے اور اسی کے اندر انسان کے لیے راحت ہے آج دنیا کے اندر جو لوٹ مار کھسوٹ بےمانی ڈکیتی چوری حسد بغض اور عداوت یہ ساری جو معاشرتی بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں حقیقت یہ ہے کہ قناعت نہ ہونے کچھ ایسے ساری برائیاں برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس سے قناعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قناعت دین اسلام کے اندر کتنی اہم چیز ہے اور کتنی بڑی خوبی ہے جس کا پائے جانا ہر مسلمان کے اندر ضروری ہے قناط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس کے اوپر راضی ہو جائیں یہ قناعت کا معنی اور مطلب ہے اسی طریقے سے قناعت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو پاکیزہ اور حلال چیز ہے آپ اسے اپنے لیے کافی سمجھیں ان چیزوں سے جو حرام ہیں بدبودار ہیں ناجائز ہیں اسے بھی قناعت کہا جاتا ہے اس طریقے سے قناعت یہ بھی ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اسے دنیا کی جو چیز دی ہے جس کا وہ مالک ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھے اور جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام ذرائع اور حرام چیزوں کا استعمال نہ کرے اسے بھی کناد کہا جاتا ہے اسی طریقے سے کناد کی تعریف یہ بھی علماء نے فرمائی ہے کہ انسان دل سے راضی ہو جو اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے لوگوں سے شکوا شکایت نہ کرے اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے بلکہ اللہ ہربلمین کے فیصلے پر اور اس کی دی ہوئی چیز پر انسان راضی رہے اس کو کنات کہا جاتا ہے کنات کا تعلق دین سے نہیں ہے یہ بات ذہن میں آپ لوگ بٹھا لیں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کنات کا تعلق دین سے نہیں ہے کانات کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے اگرچہ کات اسلام کا حکم ہے بڑی عظیم خوبی ہے اور اس طریقے سے یہ امبیا صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے یہ صفت اور خوبی رہی ہے لیکن قناعت دین کے معاملے میں نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو دین ہو اس دین پر قناعت کر جائے یا اس طریقے جو کچھ اس کے پاس عبادات ہیں ان عبادت کو اپنے لیے کافی سمجھے اور کہے کہ خلاص میں اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں مجھے اور عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کات کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے مال سے ہے اولاد سے ہے منصب سے ہے جاہو مرتبے سے ہے دنیا کی چیزوں سے کینات کا تعلق ہے کاناط کا تعلق عبادات سے نہیں ہے کہ ایک انسان پانچ ووق کی نماز پڑھتا ہے کہ ہمارے لیے کافی ہے ہمیں سنتوں کی نوافل کی تعجد کی ضرورت نہیں ہے انسان بمشکل رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے روزہ کافی ہے اب ہمارے لیے اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نوافل روزے بھی ہیں مصروم روزے بھی ہیں انسان زکات دے دیتا ہے اور یہ سمجھے کہ خلاص مجھے اب اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جبکہ صدقات و خیرات بھی اسلام کے اندر ہیں تو اس طریقے سے یہ جو کناعت ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے اللہ نے اسے جو دیا ہے اس پر انسان کو رضامدی ہونی چاہیے اور انسان اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو دین کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ابویرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شدیث کراوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمد من فلامین کو جو تم میں سے دنیا کے اندر نیچے ہے اسے دیکھو غلطن درو من ہوا خوق ہو اور تو دمے سے زیادہ اونچا ہے دنیا کے سے اسے نہ دیکھو فو اج درو اللہ تذرمت اللہ کیونکہ جب یہ خوبی تمہارے اندر پیدا ہوگی تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے بلکہ اللہ ہر برامین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اچھے اور نیک لوگوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ہمارے اندر کچھ نیکیاں اور کچھ عبادات ہیں تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ نیک اور متقی اور زیادہ عبادت کرنے والے ہیں اگر ہم صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو سنتیں جو مصعوم اور نوافر روزے ہیں جو ان کا اہتمام کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ دین میں آگے ہیں لیکن دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور انسان کو اطمینان ملے گا کیونکہ دنیا کبھی انسان کے لیے ختم نہیں ہوگی انسان کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو جائے اگر انسان کے پاس قناط نہیں ہے تو کبھی انسان کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا ہمیشہ دنیا کے پیچھے پا رہے گا اور جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ انسان کی امیدوں کو اور اس کے پیٹ کو اس کی آرزو کو مٹی ہی بھر سکتی ہے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی ہے انسان کی امید اور اس کی لالچ اور اس کی تما کبھی ختم نہیں ہوگی اس لیے دنیا کے معاملے میں ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ سے نیچے ہیں آپ کو اللہ ہر براہ نوکری دے رکھی ہے آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس نوکری نہیں ہے آپ کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے تندرستی دے رکھی ہے آپ ان کو دیکھیں جو بیمار ہیں اور اس طریقے سے جو اور جو آپ سے نیچے کے لوگ ہیں اللہ نے آپ کو اولاد دے رکھا ہے آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس طریقے سے دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے دنیا کا کوئی اختاب نہیں ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو کنات اپنانا چاہیے اور قناط ہی کے اندر انسان کے لیے سعادت اور بھلائی راحت اطمینان اور سکون ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیش ہیں دنیا کی تمام دولت اس کے سامنے ہیش اور کمزور ہے اگر انسان کے پاس یہ نعمت نہ ہو یہ دولت نہ ہو تو انسان حرام کاری کرتا ہے اور حرام دریا سے مال کماتا ہے لوٹ مار کرتا ہے کسوٹ کرتا ہے رہزری کرتا ہے چوری کرتا ہے بےمانی کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے اور اس طریقے سے ہر جائز ناجائز طریقے کو اپنا کر کے دنیا کا مال کمانے کے لیے اپنا پیر بھرتا ہے اس لیے قناعت یہ بہت عظیم دولت ہے اور اللہ تعالی جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اس عظیم دولت سے نمازتا ہے اس طریقے سے ابن حبان ابن ابان کی ایک حدیث ہے کہ کے صلی اللہ سے ہیں ادھر فلیور الا من ہوا دوں فلم حسب کی تم میں سے اگر کوئی آدمی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے مال میں ہسب و نسر سے بڑا ہے اونچا ہے تو ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے مال میں خاندان میں اس سے نیچا ہے ایسے آدمی کو دیکھے ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے تبھی انسان کی زندگی کے اندر سکون آئے گا تبھی انسان کی زندگی کے اندر اطمینان آئے گا اس لیے میرے ساتھی یہ جو کنات ہے یہ دنیا کی بہت عظیم نعمت ہے اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے ایک مالدار کے لیے بھی قناعت کی ضرورت ہے ایک فقیر کے لیے بھی قناعت کی ضرورت ہے بادشاہ کے لیے عالم کے لیے مرد کے لیے عورت کے لیے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ قناعت سب سے عظیم ضرورت ہے مالدار کی قناعت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسے مال دیا ہے اس مال کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اس پر راضی ہو اللہ کا شکر ادا کرے اس مال میں اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے سلا رحمی کرے اس مال کو اللہ رب العالمی کی راہ میں خرچ کرے اور اس طریقے سے لالچ اور تماشے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اگر کبھی اس کو نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرے اور جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے اس پر اللہ ہر کا شکر ادا کرے آج دیکھیے دنیا کی کیا حالت ہے انسان تجارت کرتا ہے اور اس طریقے سے کوئی بزنس کرتا ہے اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور نعز باللہ اور اللہ رب العالبین کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اپنی قسمت کو کوستا ہے غذب ناز ہو جاتا ہے اور ہر محفل میں اور ہر جگہ اس چیز کا رونا روتا ہے یہ سب اللہ ہر بامن کی طرف سے آزمائی کے ہوتی ہیں انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے جب اللہ تعالی انسان کو نعمتیں دی تو لوگوں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا اس لیے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم فرمایا ہے کہ ولا ان شکر تم ولا ان قبر تم ان نہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا اور جب نہ شکری کرو گے تو اللہ العالمین کا عذاب سخت ہے آج میں وضاحت کے ساتھ بڑی شرحت کے ساتھ کہہ دوں کہ آج مملک سعودی عرب کے اندر جو آج سالوں سال سے ایک عرصے سے مال کماتے تھے ان کا بزنس تھا ان کا کاروبار تھا اپنے گھر دنیا کے بڑے ملکوں کے اندر محلات بنائے اور دکانیں خریدی گاڑیاں خریدی اور اس طریقے سے جھلک بوس عمارتیں تعمیر کی بہت کچھ کمایا کبھی انہوں نے ان کی تعریف نہیں کی کبھی شکر ادا نہیں کیا ہمیشہ ان کی زبان پر برائی ہی برائی اور آج جو صورت حال ہے اس صورت حال میں اور زیادہ جہاں دو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی برائی شروع کر دی جاتی ہے ابھی تک انہوں نے آپ سے کچھ نہیں لیا آپ کے لیے سب کچھ دروازہ کھول دیا کبھی آپ نے ان کی تعریف نہیں کی یہ اسی کا نتیجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پر لوگوں کے جو مسائل کھڑے ہوئے اسی ناشکری کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ حرامن حر کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالی اور دے گا اور اگر ناشکری کرو گے اللہ کا داخ سخت ہے اس لیے جب کبھی ایسی مصیبت ہو آزمائش والی کی جاتی ہے اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے واویلا بچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے سبر ہی صبر ہی ایک علاج ہے ہی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آدمی کو اللہ اربرامین فقر و فاقہ دے اور اجاگر کے لوگوں سے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو دور نہیں کرتا ہے اور اگر اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ اربرامین چاہے جلدی یا دیر اللہ اربام اس کے فخر و فاقہ کو اس کی کو اور اس کی کو دور کر دیتا ہے اللہ رزاق ہے اللہ دینے والا ہے وہی سب کو روزی دینے ذمہ دار ہے وہی سب کا مالک ہے وہی سب کا خالق ہے وہی مالک ہے, اپنی کی ہے لہذا ہمیں اپنی شکایتیں اس کے تعلق سے اللہ رب آمن کے سامنے رکھنا چاہیے ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بچاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے غضب کا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یہ میرے بھائیوں یہ اللہ کے تقدیر پر مکمل ایمان کے منافی ہے اور اس طریقے سے اللہ کے فیصلے پر گویا کے انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے لہٰذا ہمیشہ ایک بندے مومن کو اللہ تعالی کی طرف جو نعمت ملے اس نعمت پر براہین کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے ایک مالدار کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ مالدار کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں اللہ تعالی کے حقوق کی ادائیگی کرے سلا رحمی کرے غریبوں کا خیال رکھے اور اس طریقے سے تینوں کا خیال رکھے اور جو اس کے جو محتاج لوگ ہیں ان کا خیال رکھے اور جن کا حق اللہ نے رکھا ہے ان کا حق ادا کرے تو اللہ اور اس کو کناب سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس طریقے مال کے اضافہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے فقیر کی کنات یہ ہے کہ اللہ العالمین کے فیصلے پر راضی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تنا تما کرے لالچ کرے اور اپنے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے وہ حرام طریقہ اپنا لے یا اس طریقے سے لوٹ مار کھسوٹ بیمانی خیانت کرنا شروع کر دے چوری اور ڈکیتی کرنا شروع کر دے یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کے اندر کناعت نہیں ہے لہذا کناعت سب کی ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے ایک امیر کے اندر بھی قناعت ہونی چاہیے ضرورت ہے اور ایک غریب کے اندر اور ایک فقیر کے اندر بھی کنا کی ضرورت ہے کہ انسان اس پر جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس کے اوپر اسے کنات ہونی چاہیے اور اس پر اللہ رب العالمین کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے کیناد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حلال دلائے نہ اپنائے آپ حلال ذرائع اپنائیں جو راستہ اللہ رب العالمی نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس راستے کو اپنا کر کے آپ اللہ کے نال کو اپنائیں کمائیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمی نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے رزق کی تلاش کے لیے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ لہٰذا اللہ کے رزق کا تلاش کرنا ان ذرائع سے جو ذرائع آپ کے لیے ہمارے لیے حلال ہیں یہ اسلام کے اندر بنا نہیں ہے لیکن انسان جب کوشش کرے اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ دے تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے ہمارے سلام کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دے دیتا ہے تو ہمیں اس پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ چیز نہیں دیتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ میرا اختیار ہے میں نے جو اللہ تعالی سے مانگا وہ میرا اختیار تھا میری چاہت تھی اللہ نے مجھے دے دیا لیکن جب اللہ نے مجھے نہیں دیا تو اللہ تعالی کی چاہت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے لہٰذا اللہ تعالی کی چاہت اللہ تعالی کے اختیار کے اندر خیر ہے اور بھلائی ہے ہماری چاہت کے اندر بنائی آ سکتی ہے گلتی ہو سکتی ہے اس لیے ایک بندے مومن کو ہمیشہ اس بات پر راضی ہونا چاہیے تو کناب کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو تول کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ خلاص مجھے جو کچھ ہے میں اس پر کانے ہوں میں مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہیں کناط رہے اللہ کے اس پر راضی رہو صبر کرو اور اس طریقے جو حلال ذرائع ہیں ان کو اپنا کر کے آپ نے استعمال ان کو اپناؤ لیکن اگر آپ کو نہ ملے تو انسان ناراضگی کا ادھار نہ کرے شکوا شکایت نہ کرے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا ادار نہ کرے چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے کنا کمانا اور مطلب ہے کناط میرے ساتھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ اس کی تعلیم دی ہے اور ہمیں کینات پر ابھارا ہے کیونکہ کینات ہی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے وہی وہ وہ ہمارا علاج ہے جب تک انسان کے اندر کینات نہیں آئے گی انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا کے پیچھے دوڑے گا اور جو انسان اتنا زیادہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اور اس کے آگے بھاگتی دنیا اور اس کے اس سے آگے بھاگتی ہے اللہ تعالی جس سے راضی ہوتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے دینداری دیتا ہے اور اللہ تعالی جس سے راضی ہوتا نہیں راضی ہوتا اسے دنیا دیتا ہے لہذا یہ دنیا معیار نہیں ہے اصل معیار دینداری ہے اللہ کے دین میں اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہی انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے اسی کے اندر انسان کے لیے سعادت ہے اسی کے اندر انسان کے لیے اطمینان ہے آج دیکھیے کتنے مالدار لوگ ہیں دنیا کے سب سے بڑے مالدار آدمی کو لائے جائے اور اس سے پوچھا جائے تو کہے گا کہ بھی اور ہمیں مال کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے پاس تنا نہیں ہے دنیا کے پیچھے سر پر گھوڑے کی طریقے سے بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے لیکن ایک انسان جس کو اللہ اربان میں قدر کفاب روزی دیتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے آپ اس کی زندگی کو دیکھیے کتنے اطمینان کے ساتھ کتنے سکون کے ساتھ اور کتنی راحت کے ساتھ گزارتا ہے کہ اسے ہر طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے تو سکون اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے اطمینان اور سعادت کناط کے اندر ہے اور اس طریقے سے اللہ رب الامین کے دین میں ہے اس کے ذکر میں ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے اس لیے قناط بڑی عظیم دولت ہے اور کنات میرے بھائیو یہ مالداری یہ مال کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری انسان کی کناط کا نام ہے اور انسان کے نفس اور دل کی مالداری کا نام ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ صدیث کراوی ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللّہ سلم انکسرتی یہ مالداری ساد و سامان کی کسرت کا نام نہیں ہے مالدار حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ہر طرح کی آسائش موجود ہے ہر طرح کمال موجود ہے نوکر چاکر موجود ہیں تمام چیزیں موجود ہیں حقیقت یہ ہے کہ مالداری اس چیز کا نام نہیں ہے اولا کن غیرہ غیر مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے نفس کی بے نیادی ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیے اگر کسی کے پاس دل نہیں ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا ہمارا مال ہمارے مال کے اندر کبھی آ جائے گی لیکن ایک شخص کو اللہ رحب العالمین نے دل کی مالداری دے رکھی ہے نفس کی مالداری دے رکھی ہے اس کے پاس معمولی مال ہے معمولی دولت ہے لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے سکون ملتا ہے اسے اطمینان ملتا ہے لیکن ایک آدمی کروڑا کروڑ کا ہے بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن خنات نہیں ہے اس کے پاس شکر نہیں ہے اور اللہ کے فیصلے پر رضامندی نہیں ہے وہ مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے تو اصل مالداری میرے بھائیو ہو سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے اصل مالداری مال،, مال کا نام نہیں ہے اصل مالداری انسان کے دل کی مالداری ہوتی ہے انسان کے دل کی مالداری ہوتی ہے اس لیے اگر انسان کا دل مالدار ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ صبر کرتا ہے کرتا ہے ناجائز راستہ نہیں اپناتا لیکن اگر دل کی مالداری نہیں है. اللہ نے اسے بھی مال دے رکھا ہے اس پر بس نہیں کرتا اور اس کے لیے اور مال کمانے کے لیے حرام اور ناجائز کا راستہ ہے. استعمال کرتا اختیار کرتا ہے اس لیے کرا بڑی عظیم دولت ہے بڑی عظیم خوبی ہے اور اسی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے اس طریقے سے بن بن فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلاح فرمایا افلح من اسلم جس نے اسلام قبول کر لیا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا سرنڈر کر دیا اللہ کے وہ کامیاب ہو گیا اور اس کا اور اس, اسے برابر سرابر رودی دے دی گئی وہ کنا اللہ آتا اور اللہ رب العالمی جو کچھ اسے دیا اسے اس پر قانے بنا دیا تو ایسا آدمی کامیاب ہو گیا بقدر کفاب اسے رودی دی گئی بقدر کفاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے برابر سرابر ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہوتا بینک بیلنس یا اس طریقے سے اور کوئی چیز لیکن جو اس کی ضروریات ہیں اس کی جو حاضیات ہیں وہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اور یہ تمام چیزیں انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتی ہیں کفاب کے معنی ہوتے ہیں روک لینا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اتنی اللہ نصیر عدی دے رکھی ہے کہ اس کی زندگی برابر سرابر گزر رہی ہے توکہ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے تو متکبی بن جاتا ہے اور اگر انسان بہت زیادہ فقیر اور تندخت ہو جائے تو لوگوں کی نظروں میں ضلیل ہو جاتا ہے اور اس طریقے اس کی وقات اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اس لیے اگر انسان کو بقدر کفاف اس کی ساری زندگی گزرتی جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ رک جائے اور اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر اس پر اکتفا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کل افلاح ایسا آدمی کامیاب ہو گیا ایسا آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اللہ رب العلم نے کفا پر روزی دیا آج ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو صرف کفا روزی دیا ہے آپ کو اللہ رب العامین اس سے کہیں زیادہ روزی دے رکھی ہے لیکن ہم لالچ میں تمام اللہ رب العامین کے اس پر تعناط نہیں کرتے اور مال کی ہوش مال کی طرف میں انسان سب کچھ کر گزرتا ہے سب کچھ کر گزرتا ہے جبکہ اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین انسان کی دولت کو پچاس ہزار سال پہلے اور پھر دوبارہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی روح پھونکتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں تو بھی اللہ العالمین اس کی روزی کو لگ دیتا ہے جو فیصلہ کر دیا گیا جو آپ کو مل کر کے رہنے والی چیز ہے اس کے لیے ہم حلال حرام ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں اور دین کے لیے ہمارے پاس کوئی دوڑ کوئی طلب کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے تو میرے ساتھیوں وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اللہ رب العامین نے قناط سے نواز دیا اس طریقے سے ہنستے حکیم بن ہداب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوال کیا مانگا فا آتوانی تو اللہ کے مجھے دیا ثم سال تحفہ آطانی پھر میں نے مانگا پھر ہمارے نبی نے مجھے دیا ثم سال تحفا آتانی پھر میں نے سوال کیا پھر آپ نے مجھے دیا ثم قالا یا حکیم پھر ہمارے نبی نے فرمایا حکیم ان نہ خضر خلون یہ جو مال ہے یہ سرسبز اور شریح ہے سرسبز اور میٹھی چیز ہے من اخت سخاوت نفسی بوری کافی جو آدمی اپنے نفس کی سخاوت اور اپنے نرس کی مالداری سے اسے لیتا ہے اللہ اربان اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے اس کے مال کے اندر برکت دی جاتی ہے اگر انسان سخاوت سے اور اس طریقے سے تنازع سے لیتا ہے اس مال کو یہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ مال دے گا ہم سخاوت کریں گے غریبوں پر خرچ کریں گے مال اور اس طریقے سے اس مال کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ اربان اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے من اخذہ اور جو آدمی امن خزہ اشراف نفس اللہ مبارک الحفی اور جو آدمی سے نفس کی لالت سے نفس کی تما سے اس کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت نہیں دیتا ہے وہ کان اکل دیا کلو اور اس کی مثال اس آدمی اس مریض کی طریقے سے ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اسے آسودگی نہیں ملتی ہے ایک بیماری ہوتی انسان کے اندر جس کو جول بقر کا نام کہا جاتا ہے یعنی گائے والی بھوک اور ایسی بھوک ہوتی ہے کہ انسان کھاتے چلا جاتا ہے اور اس کو اس کو آسودگی نہیں ملتی ہے جیسے گائے ہوتی گائے کو آپ کتنا بھی چارہ دیں وہ کھاتی جائے گی اور اس طریقے اس کو آسودگی نہیں ہوتی ایسے ہی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہے کی مثال دی ہے کچھ مریض کی طریقے سے ہے جس کے پاس ایسی بیماری ہو جائے جو کھاتا چلا جائے ہمیشہ کھاتا رہے لیکن کبھی اسے آسودگی نہ ہو تو وہ آدمی جو اپنے نرس کی لالچ اور تمام مال کماتا ہے اور اللہ کے حقوق کے داغی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کو آسودگی نہیں ملتی اس لیے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کبھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مختلف بہانے بنائیں گے اس حالت میں بھی اس حالت کے اندر بھی ان کے پاس کروڑ روپیہ موجود ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے پاس جائیں گے تو حالات کا بہانہ بنائیں گے کہیں گے یہ حالات ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن جو بھی ان کے پاس بیلنس ہے اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن پھر بھی حالات کا بہانہ بنا کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس مریض کی طریقے سے ہے جو ہمیشہ کھاتے جاتا ہے لیکن کبھی اس کو آسودگی حاصل نہیں ہوتی ہے پھر ہماربی نے فرمایا ولید اولیا خیر المیر شکلا جو اونچا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ دینے والا اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہو کر کے جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ لوگوں کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا یا حکیم نے فرمایا فکر تو اللہ کا بلحق لرد وحدن باد دنیا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آج کے بعد آج کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا نہ مانگوں گا ہفتے وبر فرماتے ہیں کہ اب مکرضی اللہ عنہ عنہ دور خلافت آیا تو ہست حکیم کو بلاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں بیت المال میں سے لیکن وہ لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا عمر رضی اللہ عنہ عنہ ان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے حکیم آؤ تمہارے لیے بیت المال میں تمہارا حق رکھا ہوا ہے وہ بلاتے تھے لیکن وہ آنے سے انکار کرتے تھے اور اس طریقے سے وہ پیسہ نہیں لیتے تھے تو ہفتے عمر رضی اللہ نے فرمایا یا معاشرۃ المسلم اشہید کملا حکیم ان الحسم اللہ فی حضر وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں اللہ کو گواہ بنا کر کے تمہارے سامنے بات کرتا ہوں کہ میں حکیم کو ان کا حق دینے کے لیے بلاتا ہوں تو وہ اپنا حق لینے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تو تم کلینا کہنا کہ یہ حسط عمر نے حست حکیم کہا قدا نہیں کیا اس لیے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ہست حکیم کو مال دینے کے لیے بیت المال میں سے میں انہیں بلاتا ہوں لیکن پھر بھی وہ نہیں لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حسط حکیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ یہ بڑی عظیم دولت ہے اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے اور جو اللہ جسے اللہ ابرامین چاہتا ہے اس کے اندر قناط دیتا ہے اور قناط آنے سے انسان کے مال کے اندر برکت آتی ہے اور جس کے اندر نہیں ہوتی ہے اس کے مال کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے لوگوں سوال کرتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے حالانکہ شریعت کے اندر مانگنا بھی جو ہے یہ جرم عظیم ہے کہ انسان ضرورت مند ہے تو ضرورت کے تحت اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے انسان مانگ سکتا ہے لیکن پھر بھی شریعت کے اندر مانگنے سے انسان کو جو ہے منع کیا گیا ہے اس طریقے سے ہمر بن تغلب ایک حدیث ہے صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگوں کو آپ نے دیا کچھ لوگوں کو آپ نے نہیں دیا جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا ان لوگوں نے بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ آپ سے ناراض ہیں یا اس طریقے سے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمارے نبی نے ان کو بلایا اللہ کی تعریف کی اس کی ہملوسنا بیان کی اور فرمایا کہ میں انی لغو رجل وہ رجل کہ میں آدمی کو دیتا بھی ہوں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا ہوں وہ لدی ادب اب الدی من الدی اوتی اور جس آدمی کو میں نہیں دیتا ہوں وہ آدمی میرے نزدیک محبوب ہوتا ہے اس آدمی سے جسے میں دیتا ہوں وہ انما ان نما ہوتی لیکن میں کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں لما ارا فی وہم من الج او کہ میں ان کے دلوں کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ بے رہتی ہے تما رہتی ہے گھبراہٹ رہتی ہے لالچ رہتی ہے اس لیے اور بے صبری ان کے پاس رہتی ہے اس لیے میں ان کو دے دیتا ہوں ورنہ جنہیں میں نہیں دیتا ہوں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں وہ اکیل الاقوامن علامہ جا اللہ میر الغنا الخیر اور اسے بخاری کے دن ہے اور میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں جو کنات رکھی ہے جو مالداری رکھی ہے جو خیر رکھا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور ایسے لوگوں کو میں نہیں دیتا ہوں مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کا ہے جس طریقے سے میں صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے جس کو جس کو چاہتے دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے اور جس کے بارے میں یہ ہوتا کہ آدمی لالچی ہے اور اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے بے چینی اور گھبراہٹ ہو جائے گی اگر اسے مال نہیں ملے گا تو آپ اسے دے دیا کرتے تھے لیکن جن کو آپ نہیں دیتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس پراق ہوتی تھی اس کے پاس گردواری ہوتی تھی صبر ہوتا تھا اللہ کے فیصلے پر رضامندی ہوتی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں نہیں دوں گا تو بھی رہے گا تو ازی اللہ صبر کرے گا تو بھی شکر ادا کرے گا جیسے آج اللہ تعالی جن کو مال نہیں دیتا اللہ کے فیصلے پر حاضی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو مال نہیں ملا فورا ناراض ہو جاتے ہیں تقدیروں کو کوستے ہیں اور ناؤز بلّہ اللہ کو بھی گالی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العلام نے مجھے بلا دیا اللہ رب الام نے انصاف نہیں کیا میں نے تو اتنا سب کچھ کیا اللہ نے مجھے نہیں دیا ناؤز بلّہ اس طرح کے برے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اللہ کے علسل ان لوگوں کو دیا کرتے تھے جن کے دلوں کے اندر گھبراہٹ بے ہوا کرتی تھی, ہوتی تھی اور جن نہیں دیتے تھے جن کے دلوں کے اندر صبر ہوتا تھا سکون اطمینان ہوتا تھا ہوتی تھی اللہ کے فیصلے پر دامن ہوا کرتی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ امر بن تغلب تم لوگوں میں سے ہو جن سے میں راضی ہوں تو امر بن تغلب, تغلب فرماتے رضی اللہ تعن کی ماحب انسول اللہ نبی نے جو میرے لیے بات بتائی ہے یہ بات میرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے یعنی اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ میرے گواہی دے دی کہ میرے اندر تناد ہے میرے اندر بردباری ہے میرے اندر صبر اور رضا مندی ہے اس لیے ہمارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی جو آپ نے میرے تعلق سے فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور جو ہلاک ذرائع ہیں ذرائع کو اپنا کر کے جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کے اوپر انسان کو قرار کرنا چاہیے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سل فرمایا علی دلیہ خرم و ابدا ویمن کی جو اوپر والا ہاتھ نیچے دینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے وبدا ویمن طل اور تم مال وہاں سے شروع کرو جس کی ذمہ داری تمہاری ہو جو تمہارے رشتے دار ہیں جن کی سلامی کرنا تمہارے اوپر کر کے ضروری ہے ایسے لوگوں سے اپنے مال کو دینا خرچ کرو یعنی ہم انہیں لوگوں کو توقیت دینی چاہیے یا ترجیح دینی چاہیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہیں مسکین اور محتاج ہیں اور فقر و فاقہ یا غربت کے دائرے میں آتے ہیں تو انسان کو ان کو دینا چاہیے ان کو دینے سے انسان کو دعز ملتا ہے ایک صلاح رحمی کا اور دوسرے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا اگر آپ دور کے لوگوں کو دیتے ہیں تو آپ کو صرف صدقہ و خیرات کا عزم ملتا ہے اس لیے اگر آپ کے خاندان میں آپ کے داروں میں غریب لوگ ہیں مسکین اور محتاط فقیر لوگ ہیں آپ انہیں اگر اللہ رب اللہ البامین آپ کو دوبارہ اضر دیتا ہے ایک سلا رحمی کرنے کا اور دوسرے صدقات و خیرات کا لیکن اگر آپ دور کے لوگوں کو دیتے ہیں تو آپ کو ایک اذر ملتا ہے صرف صدقات و خیرات کا اور سلا رحمی کا نہیں ملتا ہے تو مانوی فرماتے ہیں بیمن طور جن کی کفالت کی ذمہ داری تمہاری ہے یا اس طریقے سے جو آپ کا جو جن کی سلا رحمی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے آپ ان سے شروع کریں وہ خیر الصدہ انتہار گنا اور سب سے بہترین صدقہ انسان جو پہ نفس کی مالداری سے دیتا وہ ہوتا کبھی انسان مجبور ہو کر کے دیتا ہے اور انسان نہیں چاہتا ہے کراہت میں دیتا ہے شرم آنے کو جیسے دے دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ بہتر نہیں ہوتا ہے وہ صدقہ بہتر ہے جو انسان اپنے نفس کی مالداری سے دے انسان کطمین ہو اللہ کی راہ میں دے رہا اسے سکون مل رہا ہے یہ نہ ہو کہ انسان بڑی بے شائنی کے عالم میں دے رہا ہے مجبور ہو گیا اگر نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے علاقے کا کام ہے اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ ہمیں پریشان کریں گے مجبوری کے تحت دیتا ہے تو اللہ کے سر باتیں نہیں وہ بہترین سکتا ہے جو انسان اپنے دل کی اپنے دل کی سکون سے اور اس لیے سے دیتا ہے اور دل کی مالداری سے دیتا ہے انسان اس پر راضی رہتا ہے اس کو شرے صدر ہوتا ہے اللہ اور براہمن سے اس پر زیادہ ادر دیتا ہے عما استعف یو عیف اللہ اور جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاکدامن بناتا ہے عمان استغمنی یوغن اللہ اور جو بے نیازی اپنانا چاہتا ہے اللہ تعالی اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اس لیے ہمیں اللہ کے کا محتاج ہونا چاہیے اپنی ضرورتوں کو انسان کو اللہ اور براہمن کے سامنے پیش کرنا چاہیے ہم وہ سفیان رضی اللہ عمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور اللہ صحم نے فرمایا اللہۃ الحفو فلم تم لوگ تم لوگ اسرار کے ساتھ کوئی چیز نہ مانگو سب اللہ کم سیا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے لہو مسالہ تو منشیا پھر میں اس کے ماگنی کو جسے کوئی چیز دے دیتا ہوں وہ انا لہوکار ہے لیکن میں چاہتا نہیں کچھ کو دوں تو آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ابار کا لہو فیما آتا تو <مَعَطَيْتُو> کہ میرا یہ دے دینے سے اس کے مال کے اندر برکت نہیں آ جائے گی کیونکہ انسان مجبور کر رہا ہے وہ انسان ہٹ در بھی کر رہا ہے بار بار اصرار کر رہا ہے آگے سے بھی آ رہا ہے پیچھے سے بھی آ رہا ہے انسان اپنی جان بچانے کے لیے اسے دے دیتا ہے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا برکت اس مال کے اندر ہوتی ہے جو انسان اللہ کی رضامندی سے حاصل کرتا ہے اور اس طریقے سے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اس کے, اس کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے لہذا چمڑ کر کے اشوار کر کے اور پیچھے پڑ کے سوال کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر مال دے بھی دیا جائے تو اسے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی کیونکہ دینے والے کی رضا اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہے وہ تو مجبور ہو کر کے اور نفرتوں کے میں یا کے وجہ سے ایسا دیتا ہے تو اس طریقے سے میرے بھائی یہ بڑی عظیم بات اللہ کے سور صلاح کہ انسان کو مانگنے میں بہت زیادہ اشرار نہیں کرنا چاہیے چمڑ کر کے اور اس طریقے سے بار بار اشرار کر کے انسان کو کسی سے نہیں مانگنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں جب آپ ہی بازار بھی جاتے ہیں کچھ لوگ آپ کے سامنے ایسے ملیں گے جو انتہائی تندرست ہوتے ہیں ہٹے کھٹے ہوتے ہیں لیکن آپ سے مانگتے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے بڑے حالات خراب ہیں میری والدہ بیمار ہیں میں بیمار ہوں فلاں بیمار ہیں اور بہانے بھی بناتے ہیں جھوٹے بہانے بنا کر ان میں سے लोग نائن فیصد لوگ جھوٹے ہوتے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو سچے ہوں گے وہ ان کا ایک, ایک باقاعدہ وہ بن گیا ہے ان کی آد بن گئی ہے اور ان کی ایک ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے جب تک آپ انہیں ایک روپیہ دو روپیہ ریاض دو ریام نہ دیتے اس وقت تک آپ کے سامنے سے نہیں باندھتے اتنا زیادہ اشار کریں گے آمنے سے سامنے سے پیچھے سے ہمیشہ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس طریقے سے کے وہ سوال کریں گے. تو اللہ کے سور صلی اگر بند جو انسان ہوتا ہے اتنا زیادہ اسرار کے ساتھ وہ سوال نہیں کرتا ہے اتنا زیادہ ہر دھرمی کے ساتھ سوال نہیں کرتا ہے یہ جو ضرورت مند نہیں ہوتے جن کا پیشہ ہے ایسے لوگ میرے بھائیوں اسرے کا سوال کرتے ہیں تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قینات اپنانے کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے کیونکہ ہاتھ پھیلانے کے اندر انسان کے لیے ذلت ہے اس کے لیے رسوائی ہے اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دین اسلام کے اندر مانگنے سے بڑا کیا گیا ہے آج اس دین اسلام کے اندر بہت سارے لوگوں نے مانگنے کو گداگری کو اپنا اپ, اپنا طریقہ بنا لیا ہے, اپنی آس بنا لی ہے اور مانگ ہی کر کے زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا مانگنے کے لیے کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کہتے ہیں ہماری ذاتی ہے مانگنے والی لوگوں سے مانگتے ہیں میرے بھائی یہ کوئی ذات نہیں مانگنے کی یہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے انسان اگر بہت مجبور ہے انتہائی ضرورت مند ہے بغیر مانگے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رک جائے یہ نہیں کہ اپنا وتیرا بنا لے اور اپنی آز بنا لے تو دین اسلام کے اندر جتنا زیادہ سختی کے ساتھ اس کی مدمت کی گئی ہے آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس طریقے سے لوگوں سے سوال کر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں ہتھی سوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے لیے اس بات کی زما لے لے کہ کبھی لوگوں سوال نہیں کرے گا ات کب فر میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں فقول تو یا رسول اللہ کہتے صوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا یہ جو ہے ابو داود کے حدیث ہے اور ابنماجہ کے بیس کے اندر ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہتے صحبان رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر ہوتے تھے اور ان کا کوڑا گر جاتا تھا اور لوگ گزرتے ہوتے ہوتے تھے لیکن کسی سے نہیں کہتے تھے کولا اٹھا کر کے مجھے دے دو گھوڑے سے اترتے تھے اور کولا اٹھا لیتے تھے پھر گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے کیونکہ اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باقاعدہ اس بات کی ضمانت دی تھی گارنٹی دی تھی کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا اگرچہ چیز ان کے لیے مانگنا جائز تھا جائز تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نش گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے کہوں کیا چیز اٹھا کر کے آپ مجھے دے دی دیجیے یہ استقامت ہے میرے بھائیوں یہ ہے یہ فضیلت ہے کہ انسان ضرورت کے باوجود بھی کسی کے سامنے اپنی بات نہیں رکھتا ہے اور اس طریقے سے حدیث کے اندر کہا گیا کہ فقیر مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک رقما دو لکما لوگوں کے دروازوں سے پھیر دے یا ایک خجور دو خجور پھیر دے اصل مسکین وہ ہے جس کی حالت سے آپ کو اندازہ نہ ہو کہ وہ مسکین ہے لوگوں سے پوچھتا بھی نہیں ہے مانتا بھی نہیں ہے لیکن اپنی حالت ایسی بنا کر کے رکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ مالدار ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں گر نہ جائے اس کو مسکین کہا جاتا ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بڑی دولت ہے بڑی عظیم خوبی ہے اور جس کے اندر یہ چیز آ گئی وہ کامیاب ہو گیا اسے ساتھ مل گئی ورنہ دنیا کے اندر انسان کو کبھی سکون نہیں ملے گا جس کے پاس کنات نہیں ہوگی اللہ کے فیصلے پر جی نہیں ہوگی صبر نہیں ہوگا ایسے انسان کو دنیا کے اندر کبھی سکون نہیں مل سکتا سکون اگر چاہیے تو کنات کے اندر ہے سکون اگر چاہیے اللہ کے فیصلے پرزامندی کے اندر ہے اور اس طریقے سے اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے اس کے اندر انسان کے لیے سادت ہے اور اس کے اندر انسان کے لیے راحت اور اطمینان اور سکون ہے اور انسان میں نے شروع بتایا کہ کناط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان حلال طریقے سے مال نہ کمائے کمائے لیکن جو کچھ بھی ملے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے اللہ کے حمد بھی بیان کرتا رہے اور اس طریقے جائز طریقوں کو اپنائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مال ملے گا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے لوگوں کو دیں گے غریبوں پر خرچ کریں گے اللہ تعالی اس کے بال کے اندر برکت دیتا ہے اس کی زندگی کے اندر سکون رہتا ہے کم بھی رہے گا لیکن پھر بھی بڑی عزت کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا ورنہ میرے بھائیو مال کی کسر میں سکون نہیں ہے آل سکون نہیں ہے اور نہ دنیا کی چیزوں کے اندر سکون ہے اگر سکون مال و دولت کے اندر ہوتا تو قارون کو سکون ملتا جس کے چابیاں کئی کئی لوگ اٹھایا کرتے تھے اللہ نے اس کے محل کو اس کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا اگر منصب کے اندر اور اس طریقے سے منصب کے اندر اگر سکون ہوتا تو فرون کے بعد سکون ہوتا اللہ ابراہم نے فرون کو اس کے لال اسکر کے سمیت پانی کے اندر اور اس طریقے سے نہر کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا اس طریقے سے دنیا کی چیزوں کے اندر بھی لذتوں میں آسائش و آرام کے اندر سکون نہیں ہے اصل سکون ہے بھائیوں کناط کے اندر ہے اللہ کے دین کے بنانے میں ہے اللہ کے فیصلے پر مندی ہونے میں ہے اس کے اندر انسان کے لیے سکون اور اطمینان ہے آپ باتیں اور بھی کہنے کی ہیں لیکن یہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے بری دعا ہے کہ اللہ اب ابراہیم ہمارے اندر پیدا کرنا اللہ اب ہمیں صبر دے اللہ ابراہین ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ ابراہین ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکے اللہ تعالی ہمیں وہ رسق دا فرمائے جو رزق اللہ تعالی جو رسق ہمیں اللہ کے دین پر قائم رکھے ہمارے اندر اور عظمت پیدا کرے اور زیادہ ہمارے اندر بیداری اور دینداری پیدا کرے اس طریقے سے اللہ تعالی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے توحید و سنت پر قائم رکھے صلم صارحین کے رکھے اور ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کل میں ہی جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جہنت الفردوس کے اندر اللہ البرامن ہم سب کو جگہ نصیف اور بارک اللہ علیہ فرقان ندیم ویاکم فان بلا الحکیم ان تعالی جواد الکریم ملکم برروف الرحیم